من يتعل الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعس الله ورسوله فقد ظل وغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إفراهيم وعلى آل إفراهيم إنك حميد مجيد اللہ على محمد وعلى آل محمد کما بارت عالاحیم ابراہیم ان کا حمید لنا الا ما کنتر ویسر رحض الأقضة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء وفسأتبها للذين يتقون ويهتون الزكاة اللہ دین ال رسود نبی جلمی اللہی مکتوبن طورات نبیسلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ میں انی اصل ہوگا اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے اعمال کا جو میرے لیے تیری رحمت کو واجب کر دیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دیں جن کے نتیجے میں تیری رحمت مجھے یقینی حاصل ہو جائے اور یہ رحمت کی ضرورت اور حاجت ہر لمحہ ہوتی ہے نبی اسلام کی ایک اور دعا ہے رحمت کا ارجو فلا تکلنی لانسی تر فتع کہ میں تیری رحمت کے سہارے کا امیدوار ہوں تو مجھے اپنی رحمت سے الگ کر کے رحمت سے کاٹ کے پلک چھپکنے کے برابر بھی میری ذات کے سپرد نہ کر دینا ویسا لمحہ میری زندگی میں نہ آئے کہ اس لمحے میں تیری رحمت سے کٹ جاؤں اور اپنی ذات کے سپرد ہو جاؤں ہر وقت ہر لحظہ تیری رحمت کا احتیاج ہے اور تیری رحمت کی طلب ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی نبیر اسلام کے جنازے کی دعاؤں میں سے ایک دعا احتجاج علا رحمت ہے اللہ ماد ابد ابن, عبدك ابن و ابن و احمد احتاج ادا رحمت وہ اداب ہی یہ معیت یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہے اس وقت یہ سراسر تری رحمت کا محتاج ہے اور اللہ تو بے پرواہ غنی ذات ہے اس کو آزاد دے کر کیا کرے گا اس کو معاف کر دے یہ تیری رحمت کے سہارے کا محتاج ہے اس رحمت کی سب سے زیادہ حاجت قیامت کے دن ہوگی صحیح بخاری کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن کم عمل ہو جن اللہ برحمت اللہ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو اور آگے جو بات ہے وہ آخری بات ہے اگر رحمت کے بغیر کسی کا گزارا ہو سکتا ہوتا کہ صرف عمل کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا تو ایک شخصیت ایسی ہے جس کے عمل قیامت کے لیے رہنما ہیں مثال اور آئیڈیل ہیں اور وہ شخصیت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رام نے پوچھا بلا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں جا سکتے آپ کی نیکیاں آپ کے عمل بے مثال اس و حسن ہے پوری کائنات کے لیے تو آپ بھی جنت کے داخلے کے لیے اللہ تعالی کی رحمت کے محتاج ہیں آپ کو بھی آپ کے عمل جنت میں پہنچانے سے قاصر ہیں فرمایا کہ بلا انا ہاں میں بھی نہیں جا سکتا اللہ یہ تغمت اللہ رحمت جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے نہ دے اس وقت تک میں بھی نہیں جا سکوں یہ رحمت کی اہمیت ہے انسان دنیا کی زندگی میں قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے مرنے کے بعد بھی محتاج ہے اور قیامت کے دن بھی محتاج ہوگا اور یہ دین کی بڑی سماحت اور برکت ہے کہ ہمیں ہمارے دین نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں ایک صفت رحمت اور ایک صفت غضب رحمت بھی فرماتا ہے اور اس کو غصہ بھی آتا ہے دونوں صفات حق ہیں کیفیت معلوم نہیں ہے جیسے اس کے لائق ہمارا اس پر ایمان ہے ہم باطل فرقوں کی طرح ان صفات میں تعویل نہیں کرتے پاکستان میں یہ تعویل کرتی ہے کہ رحمت سے مراد ارادہ انعام ہے اور غذب سے مراد ارادہ ہے عذاب ہے یہ معنی کسی نے نہیں کیا صلی اللہ سے صحابہ سے رسول اللہ وسلم سے کسی سے منقول نہیں ہے منتقول مالا تعالیٰ علم اللہ تعالیٰ پر یہ قول بلا علم ہے اور قول بلا علم اللہ تعالیٰ پر یہ شرک کے برابر گناہ ہے اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے تو اس کی یہ دو صفات حق ہیں صفت رحمت بھی صفت غضب بھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ بڑا وسیع ہے ایک حدیث قدسری یا صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رحمتی سابقت غضبی بھی میری رحمت جو ہے میرے غصے سے پہلے دونوں اس کی صفات ہیں رحمت بھی غضب بھی مگر میں پہلے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی رحمت کا معاملہ کروں گا غصے کی باری بعد میں آئے گی اپنے بندوں کے ساتھ غضب سے ابتدا نہیں کروں گا رحمت سے کروں گا اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے انبیاء بھیجے اپنی تعلیمات دے کر رحمت سے آغاز ہے نا خود آخری نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے اس معاشرے پر اللہ کے عذاب کی حجت پوری ہو چکی تھی شرک بھی تھا خرافات بھی تھیں چوری چکاری قتل ڈکیتی غارت گری زنا رقص و سروت شراب ہر چیز اس معاشرے موجود تھی ان گناہوں کی بہتات ایسے ایسے گناہ کہ ان میں سے ایک ایک گناہ برنا تارہ نے قوموں کو ملیا میٹ کر دیا تھا قوم یاد قوم سمود قوم لوط قوم شعیب قوم نو اور فرونی اور سارے گناہ ان میں جمع تھے اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس قوم کو پکڑ لیتا اس کا عین عدل ہوتا مگر رحمت ہی سبقت غزب ہی پہلے رحمت ہے پھر غضب اللہ پاک نے رحمت کا معاملہ فرما دیا اور اس قوم میں ایک نبی محروض فرما دیا آخری نبی محمد الرسول اللہ وسلم یہ رحمت سے آغاز ہو چکے اب یہ رحمت انہی لوگوں کے لیے ہے جو نبی کی تباہ کریں اگر نبی کی تباہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالی کے غضب کی باری آئے گی پھر اللہ پکڑے گا دنیا میں بھی آخرت میں بھی دائمی عذاب کے ساتھ رحمت غزب سے مقدم ہے اور رحمت ساری مخلوق کو ڈھانپ سکتی فرشتوں کی دعا ہے ربنا بسو اتق رحمت و علم اللہ تو ہر شے پر وسوئی ہے رحمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ یعنی جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت ہے اور اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہر شے اس کے علم میں جہاں تک تیرا علم ہے وہاں تک تیری رحمت ہے صحیح پخاری نے مش یقین کی جنگی قیدیوں کی ایک عورت کا قصہ ہے جس کا بچہ گم ہو گیا تھا دودھ پیتا بچہ اس کو تلاش کر رہی مل نہیں رہا ایسی اس کی ممتا غالب تھی جو بچہ دیکھتی اٹھا لیتی اس کو سینے سے لگاتی پھر دیکھتی کہ میرا بچہ نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتی نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا صحابہ بھی دیکھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نصیحت کو کوئی موقع کھوتے نہیں تھے ایک مربی حکیم کو تربیت کرنا چاہتا ہے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھاتے آپ نے صحابہ کو دکھایا اس عورت کو دیکھو الترون تار حتن والا تھا اگر اس کو بچہ اس کا مل گیا تو کہ اپنے ہاتھ سے اس بچے کو آگ میں ڈال دیں گے عرض کیا کہ نہیں اس کی بے قراری دیکھیں اس کی ممتا دیکھیں اس کی تڑپ دیکھیں یہ کیسے ممکن ہے بچہ ڈھونڈ لینے کے بعد اس کو آگ میں پھینک دے گا اباد ہی بناد ہی لالد ہم جو پیار اور رحمت اور شفقت اس عورت کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے ہے اس سے کہیں زیادہ پیار اللہ کو اپنے بندوں سے اللہ کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے اپنے سارے بندوں کے لیے تو اس رحمت کے سہارے کی طلب ہونی چاہیے ہر ایک یہ دنیا میں بھی ضرورت ہے اس کی قبر میں بھی ضرورت ہے قیامت کے دن بھی ضرورت اس حایت کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا ذکر کی رحمت ہی وسے عدق رحمت ہر شے کو وسیع ہے ہر شے کو ڈھانپنے والی عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ان کی تفسیر یہ تفصیل تبری میں جب آئے کریمہ نازل ہوئی تو ابلیس نے کہا میں بھی تو ایک شے ہوں رحمت ہر شے کو وسیع ہے ہر شے کو ڈھانپنے والی میں بھی ایک شے ہوں کوئی میں شے سے خارج تو نہیں ہوں تو یہ رحم مجھے بھی ڈھانپ لے گی اور واقعی نبی رسدام کے ایک حدیث ہے اگر ایک کافر کو مجرم اور باغی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا علم ہو جائے تو اللہ کی جنت سے کبھی مایوس نہ ہو اور ایک مومن متقی کو اللہ کے عذاب کی صحیح معرفت ہو جائے تو جنت کا تما ختم ہو جائے کہ میں تو عذاب میں جاؤں گا اگر اللہ کے غذب کا تعارف ہو جاؤ ابریس نے کہا کہ رحمت ہر شے کو وسیع ہے تو میں بھی تو ایک شے ہوں رحمت میرے لیے بھی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فساد تو بوا لین زکات اس رحمت کو فرض کر دوں گا میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جن میں دو اوصاف یدون تقوا اختیار کرتے ہیں پرہیزگاری اللہ کا خوف ورع اور زکوۃ دیتے ہیں ابلیس کٹ گئے اپنے آپ کو شے میں شمار کرتا تھا اب آگے جواب دو ہر شے کے لیے وسیع ہے اللہ کی رحمت لیکن ہر شے رحمت کے دائرے میں آ سکتی کیسے آئے گی تقوی اور سکاط اللہ کا خوف اختیار کر لے متقی بن جائیں اور پلیز تیرے اندر اللہ کا خوف ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے تو سجدہ کرتا کبر تیرے اندر انکار ابابستک وقان وکانے میں نل انکار بھی تکبر بھی اور تو کافروں میں سے ہو گیا تو اپنے آپ کو رحمت کے مستحق کیسے سمجھتے یہ دو اوساف رحمت کے لیے تخوہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اب یہ اور عیسائی آ ہم میں تقوا ہے ہمارے دین میں تقوا ہے ہم زکات بھی دیتے ہیں تو رحمت ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ رحمت کے دو اوصاف ہیں ایک تقوا اور ایک زکاط اور یہ دونوں چیزیں ہمارے دین میں ہیں تورات میں انجیل میں رحمت ہمارے لیے بھی ہے ہم بھی اس رحمت کے مستحق ہیں آگے اللہ نے ان کو جواب دیا اللہ دین رسول نبی المی وہ لوگ جو اس وسط سے مالا مال ہیں کہ وہ رسول کی اتباع کرتے تم اتباع کرتے ہو تم محمد مصطفیٰ اسلام کے پیروکار ہو تم تو ان کا انکار کرتے ہو ان نبوت کا انکار انہیں ابلیس بھی کٹ گیا یہودی بھی کٹ گئے عیسائی بھی کٹ گئے کون باقی بچا رسول کی اتباع کرنے والے یعنی یہ امت آخری امت محمد مصطفیٰ علیہ السلام امت کا بھی جائزہ لے لو پوری امت میں خالص رسول کی اتباع کرنے والے کون ہیں دعوی سبھی ہی کو ایمان لانے کا دعویٰ سب ہی کرتے ہیں محبت کا عشق کا اظہار سب ہی کرتے ہیں اتباع کا دعویٰ بھی ہے مرخالص خالص رسول کا متبع کون ہے ایک بڑی دنیا کٹ جائے گی ایک محدود سا طبقہ باقی بچے گا جن کو فخر بھی ہے ناز بھی ہے بیش دعوے میں صادق القول بھی ہیں ہم رسول کے پیروکار رسول کی تباہ کرنے والے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے یہ بات فرما گئے تھے کہ ترق تو امرین تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہ یہ میری اتباہ کا دائرہ کار ہے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تدل ما تمسک تم بے جب تک ان دو چیزوں کو تھامیر ہو گئے گمراہ نہیں ہوگی کتاب اللہ ہے بس سنت ایک کتاب اللہ ہے دوسرے میری سنت اب ڈھونڈو وہ کون سا طبقار کون سی جماعت ہے جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے رسول کی خال سے کرنے والے اور نبی نے بات فرما گئے تھے کہ درخت کمت المحجت البح وا نجل ہوا جو کتاب و تو میں دے کر جا رہا ہوں یہ المحجت البحبہ ہے چمکدار راستہ روشن راستہ واضح راستہ جس کی رات اور دن برابر ہے اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے روشنی ہی روشنی نور ہی نور یہ راستہ بالکل واضح ہے اس میں کوئی کسی قسم کا جول نہیں ہر شے واضح تو دیکھیں پھر رسول کی خالص تباہ کرنے والے کون کون سی جماعت کون سے لوگ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ لوگوں نے تو بہت سی شامل کر لیں کتاب اللہ کا دعویٰ ہے سنت رسول اللہ کا دعویٰ ہے اور ساتھ ساتھ کسی امام کی تقلید بھی بزرگوں کی باتیں باپ دادا کی باتیں قوم برادری کی باتیں دو کو دو نہیں رہنے دیا حالانکہ دو کمانا واضح ہے. ایک سے اوپر اور تین سے نیچے یہ دو ایک عدد ہے جس کا معنی معلوم دو کو تین کرو گے حدیث کا انکار لازم ہے دو کو ایک کرو گے حدیث کا انکار لازم ہے دو کو دو رکھنا پڑے گا کچھ لوگوں نے ایک کر دیا سنت رسول کو کاٹ دیا منکر حدیث بن گئے ہمیں قرآن کافی ہمیں قرآن کافی اللہ کے نبین سے ڈرا کر گئے کہ ایسے لوگ آئیں گے اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور کہیں گے کہ ہسونا کتاب اللہ ہمیں قرآن کافی ہے حدیث کا انکار کریں فتنہ اور یہ شر ہے یہ دو کو ایک کر دی کچھ نے دو کو تین کر دیا چار کر دیا بڑھا دیا کتاب و سنت کے ساتھ اور راستے شافعی مالکی حنفی حنبلی پھر سہر وردی نقش بندی وہ دو دو نہیں رہے دو کو دو رکھنے والی ایک ہی جماعت ہے اور جماعت ہے الحدیث ہے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ دوسرے میں سنت رسول دا. یہ دو امر ہیں تو چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی رحمت جو ہے اس کا دائرہ محدود اور ہر شے کو وسیع ہے جو آنا چاہے اس کو رحمت کے خزانے مل سکتے ہیں اس دائرے میں آنا پڑے گا وہ دائرہ کیا ہے اللہ یتبعون الرسول رسول جو رسول کی تباہ کرتے ہیں وہ اس رحمت کے دائرے میں رسول کی اطباعت بہت ہی غور و فکر کے ساتھ کھلی نگاہوں کے ساتھ اس اطباع کا جذبہ حرض اپنے اندر پیدا کرلو اس قدر یہ رحمت کا معاملہ ہے ہم بعض اوقات کام کرتے ہیں مگر اتفاق کا پہلو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا آج کل گرمیاں چل رہی ہیں ہر ایک کو پیاس لگتی ہے بار بار پانی پیتے دن میں دس بار بیس بار پانی پی جاتے بس پانی ہے اور ہم پینے والے خلاص اگر سنت کا شوق ہو تو پانی پینے کے تعلق سے پانچ کام آپ کر سکتے ہیں نمبر ایک نبی السلام کی سنت بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا بسم اللہ ہمارے ذہن میں ہو پڑھتے بھی ہوں مگر سنت کے علم کے بغیر بسم اللہ پڑھ کے پانی پینا میرے پیغمبر کی سنت لہذا میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں سیدھے ہاتھ سے پانی پینا پیغمبر اسلام کی سنت اس لیے سیدھے ہاتھ سے پانی پی رہا ہوں دو نیکیاں ہوگی بیٹھ کے پانی پینا نبی السلام کی سنت کھڑے ہو کے پینا جائز ہے لیکن اصل سنت مستمرہ بیٹھ کے پینا ایک نیکی اور مل گئی تین سانسوں میں پانی پینا نبی السلام کی سنت ہو سکتا ہم سانس لیتے ہوں مگر سنت کی معرفت ذہن میں نہ ہو نہیں میرے نبی کی سنت ہے تین سانسوں اور سانس برتن میں نہ لیے جائیں برتن ہٹا کر لیے پانی ختم کر کے الحمدللہ للہ کہنا نبی السلام کی سنت الحمد للہ کہتے ہوں گے کہ مگر سنت کے شعور کے بغیر نبی علیہ السلام کے ڈیس اندہ اکال اخلا اور شار بربت حامد اللہ اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے ایک لقمہ کھانے کا کھائے اور الحمدللہ کہے ایک گھونٹ پانی کا پیئے اور ہم دلہ کے اللہ کے دیدار دن میں کتنی بار پانی پیتے ہر دفعہ سنت کی معرفت کے ساتھ سنت کے شعور کے ساتھ پانچ نیکیاں بن گئیں اور ہر نیکی کم از کم دس گنا یعنی کم از کم کا ہم حساب کر لیتے ہیں پچاس نیکیاں بن گئی دن میں اگر دس بار باندھ گئی تو پانچ سو نیکیاں بن گئی یہ کم از کم ورنہ جتنا جذبہ آپ کے اندر ہو سنت کی محبت کا جتنا شوق ہو جتنی طلب اور تڑپ ہو اللہ اس طلب پر اجر کو بڑھا دیتا ہے ستر گنا بھی دے سکتے ہیں سات سو گنا بھی بلو فلمیں گے شاید اور اللہ چاہے تو سات سو بھی سے بھی بڑھا دے تو یہ بندہ کس قدر اللہ کی رحمت کے خزانے جمع کر سکتا ہے ڈھیر لگا سکتا ہے جس عمل میں سنت معلوم ہو سنت پر عمل اس کے شعور میں موجود ہو ورنہ عمل سرسری ہوتا گہرائی سے نہیں ہوتا پانی تو آپ پی لیں گے پیاس بجھ سکتی لیکن جو حقیقی مزہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے آئے گا اس پانی پینے میں لذت ہوگی برکت ہوگی اللہ کے دضا ہوگی اس کی توفیق میسر ہوگی ہر کام میں تو یہ اتباع کے ذریعے رحمت کے خزانے بندہ سمیٹتا ہے فرما کے بلو انا بحی القان خیر اللہ شدت اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں کہ میرا پیغمبر ان کو دیتا ہے نصیحت کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کی سنت ہے میرے پیغمبر کا جو عمل ہے صرف وہ کام کریں ایک تو ہر قسم کی خیر عطا فرما اس کو خیر مطلق کہا جاتا ہر قسم کی خیر وہ کتنی خیر ہوگی وہ شدا تصویح اور یہ عمل ثابت قدمی کے اعتبار سے انتہائی شدید ہو گا. ثابت قدمی کے دو معنی ایک ہے توحید پر ثابت قدمی اللہ کے دین پر ثابت قدمی لا لاہ پر ثابت قدمی اللہ دل کو پھرنے نہیں دے گا اگر ایک بندے کے اندر جذبہ ہو نبی کی تبا کیا جذبہ اگر ایرے غیرے کی تبا ہو باپ دادا کو پکڑے بیٹھے برادری کو پکڑے بیٹھے چھوڑنے کو تیار نہیں وہ لوگ یہاں کٹ چکے خالص نبی کی تباہ کا جذبہ ہو ہم ثابت قدمی دیں گے اور اس کو پختہ کر دیں گے اس کے قدم چما دیں گے اور اس ثابت قدمی قیامت کے دن کام آئے گی اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا مرحلہ اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا پل اس سے گزرنے کا مرحلہ جس پل پر پھسلن ہوگی قدموں کو استقرار نہیں ملے گا آج اگر کلمہ توحید پر ثابت قدمی ہے تو اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا بشدسپتی یہ سارا خزانہ نبی کی اتباع سے ملے گا ثابت قدمی کا دوسرا معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دشمن کے مقابلے میں دشمن پکڑ غلبہ چاہتے ہو فتح حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبی کی خالص اتباع تباہ کر لو تمہارے قدموں کا سباد دے دیں قدموں کو استقرار دے دیں اور آج اس کی ضرورت ہے ہم تقریباً حالت جنگ میں آگے بڑی بڑی جنگیں حملہ پر ہو سکتی ایک جلغار ہم پر قائم ہو سکتی ہر چیز کو چھوڑ کر یہ روحانی اور معنوی ٹریننگ لیں عقیدہ توحید کے ساتھ نبی کی اتفاق اسلحے کی بھائی بات کی واحد الحمدعۃ تمہیں نقو اصلے کا معاملہ ہے تو جو طاقت ہے وہ تیار کر لو مقابلے میں اگر ایٹمی طاقت ہے تو ضروری ہے کہ تم بھی ایٹمی طاقت بنو لیکن عت خروف اس سل میں اسلام میں پورے آ جاؤ نبی کی غلامی اللہ کی توحید اللہ تعالی فتح دینے میں نصرت اور تائید دینے میں وسائل کا محتاج نہیں ایمان کی سلامتی ایمان کی پختگی یہ ضروری چند دن قبل جو پاکستان نے ہندوستان کی دلائی کی ہے تو اس کی پینٹی لگائی صرف اسلام کے نام پر نا تو یہ خال خال نظر آتی ہمارا جرنیل آصف منیر موحد ہے عہد الحدیث ہے شفا سلار کی برکت ہوتی لیکن اگر پوری فوج بھی اس عظیم روحانی منصب سے منسلک ہو جائے توحید آ جائے سنت کی تباہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کروا دیں باشدہ دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دیں گے دو ملکوں میں جنگ جا اسرائیل اور ایران دونوں باطل وہ یہودی ہیں جو اس دھرتی کا بوجھ بن کو کوئی مخلوق پسند نہیں کرتی مسلمان تو دور کی بات ہے کوئی مخلوق جب دجال آئے گا عیساء علیہ اسلام آئیں گے تب یہودیوں کی شامت آئے گی اپنے بچاؤ کے لیے درختوں کی آڑ میں چھپیں گے پتھروں کی آڑ میں چھپیں گے پتھر اور درخت کہیں گے تعال یا مسلم برائی یہودی مسلمان ادھر آؤ مجھ سے ایک تحفہ دے دو میرے بیچے یہودی چھپا ہی چھپاؤ آؤ اس کو قتل کرو موت کے گھاٹ اتارو اس کو چن چن کے قتل کیے جائیں گے مانا پتھر بھی ان سے نفرت کرتے ہیں درخت ان سے نفرت کرتے ہیں اس زمین کا بوجھ بنے پھرتے ہیں ایک طرف یہ باطل ایک طرف ایک اور ملک ہے جو صحابہ پر کرنے والا صحابہ کو گالیاں دینے والا ابوبک صدیق عمر القطاب سعید عائشہ صدیق عثمان غنی خالد بن سب پر تبرا کرنے والے وہ بھی بات ہے یہ بھی بات ہے نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں کن نگاہوں سے جن نگاہوں سے نبی اسلام کے دور میں سلطنت روم اور سلطنت فارس کی لڑائی کو دیکھا جاتا تھا بسم اللہ الرحمن میں اللہ غلبات روم رومی مغلوب ہو گئے رومی اہل کتاب تھے عیسائی تھے مغلوب ہو گئے غالب کون ہے فارسی ایرانی یہ آتش پرست آگ پرست مجوسی مجوسی اہل کتاب پر غالب آ گئے اس پر صحابہ پریشان ہوئے کیونکہ جو کفار قریش تھے ان کا پروپگنڈا بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ اہل کتاب شکست خوردہ ہوئے تم بھی اہل کتاب ہو وہ تو انجیل والے ہیں تم قرآن والے ہو وہ اہل کتاب مغلوب ہو شکست خوردہ ہو گئے تم قرآن والے تم پہ شکست کردہ ہو کہ ہم تم پر غالب آئے اللہ نے خبر دی بعد غالب فی بدع سنین چند سالوں میں رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے فیب ایسے نہیں یعنی بز ان کا لفظ تین سے لے کر دس تک بولا جاتا ہے یعنی تین سے کم نہیں دس سے زیادہ نہیں چھ سال میں سات سال میں آٹھ سال میں وقت آئے گا کہ رونی فارسیوں کو اکھاڑ پھینکیں گے غالب آ جائیں گے مشرقین خوش ہوتے تھے فارسیوں کے غلبے سے یہ اہل کتاب پر غالب آ گئے تم بھی اہل کتاب قرآن والے ہم تم پر غالب آئیں گے کہ چند سالوں میں کایا پلٹے گی اور یہ اہل کتاب رومی عیسائی ایرانیوں پر غالب آئیں گے صحابہ بھی منتظر کفار قریش بھی منتظر ہم بھی منتظر ہیں کہ دو طاقتیں لڑ رہی ہیں کون غالبات ہے آج اگر ایران رو اسرائیل کو مر یہ اس پریشانی نہیں ہے کوئی بھی اسرائیل کو مرنا چاہیے تباہ و برباد ہونا چاہیے اس پر خاموشی اختیار کیجیے میڈیا پر ایک طوفان بپا ہے کوئی ایران کی تعریف میں رتب سا ہے اور کوئی ایران پر جرہ کے اور ڈونگرے پر ان عقیدے پر وار وار کرنا چاہیے لیکن یہ وقت نہیں وقت خاموشی کا جیسے صحابہ خاموش تھے دونوں تعت لڑ رہی ہیں. دیکھو کون غالبات ہے رومی رالب آگے ہم کو خوشی ہوگی بس خاموشی سے حالات کا انتظار کرنا چاہیے وقت کہاں جا کے ختم ہوتا ہے اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ اصل سازش کو پہچاننے کی کوشش کرے اسرائیل رستہ بنا رہا ہے ہم تک پہنچنے کا اور ہمارے بعد سعودی عرب مکہ مدینہ پر اسرائیل سے متصل شام ہے شام کو وہ طاقت و تاراج کر چکا آگے عراق ہے عراق کو سطح اناج کر چکا عراق کے بعد ایران ہے وہاں جنگ جاری ہے اور ایران پاکستان سے متصل پاکستان اس لیے حدف نظر ہے کہ یہ ایٹمی طاقت اس کو مفلوج کرو تاکہ سعودی عرب پر قبضہ کرنا آسان معاملہ بالکل صاف ہو جائے گا اس نظام پر توحید خالص پر اور پیغمبر علیہ السلام کی غلامی پیغمبل السلام کی تباہ پر پر اللہ ان وسائل کا محتاج نہیں پیچھے امریکہ کی نہوستے ہوں اسرائیل ہو, پوری طاقتیں ہوں. اللہ سب سے اوپر یہ سب اللہ کے نیچے اللہ نے بڑی بڑی قوموں کو بڑے بڑے جسوں کو تباہ و برباد کر دی قوم آد قوم سمود ان کے لاشے اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے گرے ہوں اتنی طاقتوں کے مالک تھے اتنے وسائل کے مالک تھے اللہ فرماتا ہے جو وسائل اور طاقت ہم نے ان کو دی تھی قوم آیات کو قوم سمود کو اس کا دسواں حصہ بھی آپ کو نہیں دیا گیا اور اللہ سب پر غالبا سب پر کسی کا محتاج نہیں کسی وسائل کا محتاج نہیں ضرورت پڑنے پر ہر چیز اللہ کا فوجی پانی کے قطرے اللہ کی فوج ہیں ریت کے ذرے اللہ کی فوج ہیں ایک چیخ ہی اللہ کی فوج ہے ایک چیخ ایسی بلند ہو جائے لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور وہ ڈھیر ہو جائیں زمین پر اس کے فوج اب خلوف کاف اور تمہارا کام کیا اسلام میں پورے آ جاؤ تیاری بھی کرو واحد و لمبست ہوتا جو طاقت و تیاری کر لو ایک وقت فلسطینی لاٹھیوں سے مقابلہ کرتے تھے اسرائیل کا پتھروں سے مقابلہ اتنی طاقت تھا. جو طاقت ہو تیاری کرو لیکن ایمان مضبوط ہو عقیدہ مضبوط ہو توحید راسخ ہو نبی کی غلامی سچی ہو اس غلامی میں جھول نہ ہو کوئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چند سالوں میں رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے کفار قورش ڈے کا ممکن ہی نہیں ہے اتنی بڑی طاقت ایرانیوں کی فارسیوں کی رومی تو ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں کیسے غالب آ سکتے ہیں رومی چند سالوں اور یوم یفر اس دن مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے خوشیاں دو تھیں ایک رومیوں کا غلبہ فارسیوں پر دوسرا ایک اور خوشی آپ کے لیے رومیوں کے غلبے کی ابتدا ابتدائی خبر کس دن آئی میدان بدر میں ادھر رومی فارسیوں پر غالب آ رہے ہیں ادھر مسلمان کفار قریش پر غالب آ رہے ہیں اللہ کے نبی کی دو خبریں بغیر دونوں ناقابل یقین تھی پہلی خبر یہ تھی کہ رومی فارسیوں پر غالب آئیں گے دوسری خبر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کفار قریش پر غلبہ دے گا کیسے بھوکے ننگے مسلمان اتنی بڑی طاقت پر غالب قریش پر غالب آ جائیں قریش کی دھاک تو پوری کائنات پر چھائی ہوئی سب ان سے ڈرتے ہیں ابرا کے ہاتھی تباہ ہو گئے ابرا کے فوجی تباہ ہو گئے خود ابرا مارا گیا قریش کا مقابلہ کون کر سکتا لیکن نبی نے خبر دی مسلمان غالب آئیں گے قریش پر خود رومی غالب آئیں گے فارسیوں پر ایک ہی دن دونوں خبریں آ گئی میدان بدر میں تھے رومیوں کے غلبے کی ابتدا کی خبر آ گئی مسلمان خوش ہو گئے ستر قریش جو اسلام کے خلاف نبی کے خلاف پلاننگ کرتے تھے سارے ڈھیر ہو گئے ستر قیدی ہو گئے اس سے بڑی کچھ ذلت ہو سکتی زخمی سارے ہوئے فراثر اللہ اس دن اللہ کی مدد سے مومن خوش ہو جائیں گے ہو جائیں یہ ایک خبر وہاں سے آئی رومیوں کے غلبے کی ایک خبر یہاں موجود ہے ادھر مسلمانوں کا کلبہ کفار قریش پر ادھر رومیوں کا غلبہ ان فارسیوں پر پھر مکمل غلبے کی خبر کب آئی پوری طرح ایرانی طاقت و تاراج ہو گئے مغلوب ہو گئے رومی پوری طرح غالب آ گیا یہ مکمل خبر کا بھائی سلح ادیبیہ کے دن وہ بھی غلبہ اسلام کا دن ہے کفار کو تحریر معاہدہ کرنا پڑا ایک نساخ تیار کرنی پڑی سلح ادیبیہ صحابہ کا قول ہے کہ اصل فتح صلح ادیبیہ تم سمتوں کہ فتح فتح مکہ ہے وہ بھی فتح ہے مگر اصل فتح جو ہے سلح ہے فتح جو ہے ایک روحانی شہ کا نام دس سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا مانا راستے محفوظ ہو گئے مانا دعوت کا راستہ کھل گئے اب ہر جگہ توحید بیان ہو سکتی توحید کا بیان اگر ممکن ہو کسی مقام کسی خطے میں وہ مقام میرے لیے جنت ہے اور یہ سب سے بڑا مقام اس وقت پوری دنیا میں پاکستان ہے کہیں بھی کھڑے ہو کر آپ توحید بیان کر سکتے ہیں توحید کی کتاب لکھ سکتے ہیں توحید پر لیکچر دے سکتے ہیں توحید کی دعا کر سکتے ہیں گو یہاں قدم قدم پر شرک ہے شرک کے اڈے ہیں تباہیت ہیں درگاہیں ہیں آستانے ہیں قبے ہیں اس زمین کی غلاجت کا سبب ہے اس زمین کی فلیدگی کا سبب ہے پھر ان کا مقابلہ آپ توحید خالص سے کر سکتے ہیں جہاں آزادی سے کھڑے ہو کر آپ رب زالہ کی توحید بیان کر سکتے ہیں وہ جگہ آپ کے لیے جنت ہے یہ سہولت دنیا میں کہیں نہیں درسوں پر پابندی خطبوں پر پابندی مسجد میں اور نماز پڑھ کے چلے جاؤ کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی دعوت نہیں دے سکتا دے گا تو گرفتار کر لیا جائے گا یہ آزادی پاکستان میں لحاظی جنت ہے خطہ ہمارے لیے محبوب خطہ ہے اس میں بدنیت نہیں ہے پاکستان سے محبت عقیدے اور توحید سے محبت کی ایک علامت ہے ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ توحید بیان کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے سولہ حدیہ یہ ابو محمد فاہلی کا قول یہ حقیقی فتح تھی دعوت کے راستے کھل گئے دس سال جنگ نہ کرنے کا معاہدہ لوگ ڈرتے تھے کفار قریش سے کوئی اسلام قبول کرتا پکڑا جاتا رستے میں ان کے پہرے تھے رستے میں ان کے لوگ پھیلے ہوئے تھے اسلام کو قبول کرنے کو پکڑتے تھے ان کو تکلیفیں دیتے تھے اب جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو گیا دعوت کا راستہ ہموار ہو گیا اب قبیلے آ رہے ہیں قومیں آ رہی اسلام قبول کر رہی اذا جان سردہ بال والفتح اللہ کی مدد اور فتح دو چیزیں آ گئیں فتح فتح مکہ ہے اور اللہ کی مدد دعوت کی فراہمی دعوت کی فراہمی دعوت کی آسانی یہ دوہری خوشی خدبیہ والے دن بھی آئی مکمل روم کے غلبے کی اور سلو دیبیا کی دونوں ہمارے لیے خوشیاں ہیں دونوں فتح مبین ہیں تو ہم بغیر کوئی تبصرہ کیے بس انتظار کرو دعائیں کرو اللہ اسلام کے لیے خیر فرم ہمارے ملک کے لیے خیر فرم ملک کی حفاظت کرو باقی ایک باطل دوسرے کو مار رہا دوسرا باطل اس باطل کو مار رہا اچھائی کی دعا کرو بس نہ کسی کو تنقید کرو نہ کسی کی تعریف کرو باطل تعریف کا مستحق نہیں تعریف کے قابل نہیں جس خاموشی سے صحابہ منتظر تھے روم کے غلبے کی اسی خاموشی سے آپ بھی انتظار کرنے خیر کے کلپے کی اپنے فتن کی حفاظت کی مقصد بیان صرف یہ ہے کہ اس وقت ہم خطرے کی حالت میں ایک جنگ کی حالت میں جنگ مسلط ہو سکتی مودی تمام تر ناکامی کے باوجود آرام سے نہیں بیٹھا ہوا کچھ نہ کوئی تخریبی منصوبہ اس کے ذہن میں چل رہا ہے کسی وقت بھی الغار کر سکتا ہے ہماری قوت ہماری کامیابی عقیدہ توحید اور فکمبل اسلام کی غلامی کے ساتھ منسلک ہے یہ قرآن کا مضمون ہے <تصفيق> فلیابود هذا حاد اللہ عطم من جو امن من خوف اس گھر کے رب کی عبادت کر لو اللہ ہر چیز دے دے گے فتح بھی غلبہ بھی کھانا بھی امن بھی ہر چیز عطا فرما دے گا ہماری جو کامیابی کا راز ہے وہ تعلق دین کے ساتھ ہے نہ دنیا کا مال نہ دنیا کے سربت نہ دنیا کے عہدے ہماری فکر انہی منفی چیزوں تک محدود ہے قرآن میں تین صورتیں اکٹھی آئی ہیں صورت الصر بل اثر ان انسان الفی خس ادین امن تم خسارے میں ہو ہاں ایمان لے آؤ عمل صالح کر لو حق کی وسیعت کرو صبر کی وسیعت کرو تو تم خسارے سے نکل جاؤ گے تمہیں طاقت آئے گی غلبہ آئے گا تم کیا سمجھتے ہو کہ طاقت مال و دولت میں ہے یہی دنیا کا ہدف ہے تو اگلی صورت اگلی صورت میں وحید اللہ کل مزت اللہ اللہ جمع ویل بربادی ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں مال کی محبت ان کے لیے ویل ہے تباہی بربادی مانم مال کام آنے والا نہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ مال کی کثرت اور مال کی فراوانی یہ غلبیہ کا باعث ہے اس کے لیے تو ویل ہے بربادی تم کیا سمجھتے ہو عہدہ برتری دنیا کا اقتدار بسم اللہ الرحمن الرحیم الن طرح کئی فائدہ ربو کا صاب الفیل اس دور میں کیسی برتنی تھی اصحاب الفیل کی ابرہ کی ہاتھیوں کی فوج اسلحے سے مالا مال اور بڑا ایک وقار بڑا ایک عہدہ دنیا میں اس کی دہشت تاریخ تھی اللہ نے کیسے برباد کر دی نہ ہاتھی رہے نہ فوجی رہے نہ ابرا رہا سب ختم بقا کس کے لیے حق بتا صحبل حق بت وا صحب صدر خسارے سے نکالو اپنے آپ کا خسارے سے خود نکلنا ہوگا اپنی عبادت اپنی ریاضت اپنا مجاہدہ توحید کا فهم سنت کی محبت امل صالح خود نکالو اور کوئی نہیں تمہیں نکالے گا خود نکالو نکالنا کیسے یہ اصول اربع ایمان عمل صالح حق کی وسیعت اور صبر یہ چار چیزیں تم کو خسارے سے نکال دیں ان کے لیے بقا ہے یہ دائمی چیزیں باقی مال دائمی نہ عہدہ دائمی نہ دنیا کی حسمت دائمی ایمان اور امل سال دائمی اس کی آج ضرورت ہے اس بنیاد پر اصلاح ہو اس بنیاد پر عمل ہو دین کی عشاعت کا دین کے غلبے کا توحید سے محبت ہو نبی اسلام سے محبت ہو آپ کی غلامی سے محبت ہو یہ چیزیں بقا کا باعث یہ غلبے کی اساس اور غلبے کا باعث مسلمان جو جنگیں جیتی وہ اسی ایمان اور توحید کی قوت پر جیتی وسائل تو شاد و نادر ہی میسر تھے ایک جنگ میں وسائل میسر تھے وہاں وسائل پر تکیا ہو گیا جنگ ہنین اپنی کثرت پر ناز آ گیا اپنے وسائل پر ناز آ گیا اللہ نے کشادہ زمین کو کشادہ ہونے کے باوجود تنگ کر دی جنگ عہد میں بھی کچھ ہو ہوگی ایک درے پر نبی اسلام نے پچاس صحابہ کی متعین کیا اور تا میں سانی کھڑا رہنے کا حکم دیا ہمیں اگر فتح ہو جائے ہمیں تم نے پھر بھی نیچے نہیں اترنا اگر ہمیں شکست ہو جائے دشمن ہر ٹکڑے ٹکڑے کر رہے پھر بھی تم نے اس در کو نہیں چھوڑ, چھوڑ, دیا. چھوڑ دیا اور جنگ کا پھانسا پلٹ گیا ہمیں جو کبھی مار پڑتی ہے تو دینی اقدار سے پیچھے رہنے کی بناور پڑتی کہیں عقیدے کی کمزوری اور کہیں نبی اسلام کی طباع سے گریز آپ کی غلامی سے گریز یہ پیغام عام ہونا چاہیے اور اسی پیغام کے تعلق سے محنت ہو تاکہ وہ جو ایک خطرات مڈلا رہے ہیں اللہ مسلمانوں کو اہل پاکستان کا اہل وطن کو مستحکم کر دے اس توحید کی برکت سے اور نبی اسلام کی سنت کی طبع اور آپ کے طریقے کی پیروی پر برکس یہ رحمت کی اثاث بھی یہی ہے جو موجبات رحمت ہے سر فہرست نبی اسلام کی غلامی آپ کی طبع اللہ دین رسود النبی الامی یہ کس کے لیے ہے ہر شے کے لیے نہیں ہر شے پر وسیع ہے ہر شے آ سکتی رحمت لوٹ سکتی لیکن ہر شے کے لیے ہے نہیں جو آئے گا لوٹے گا زکات دینے والے تقوی اخدار یہودی کہتے ہیں ہم بھی زکوات دیتے ہیں ہم بھی متقی عیسائیوں نے بھی کہا نہیں اللہ دینا یہ طبی رسول جو رسول کی تباہ کرتے ہیں یہ شیطان بھی کٹ گیا ابلیس بھی یہودی بھی عیسائی بھی یہ امت باقی رہ گئی اس امت میں وہ لوگ باقی رہیں گے جو خالص اللہ کے نبی کی تباہ کرتے ہیں بڑے محدود لوگ یہی قبط غلب کا راز ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے فنبو کی سچی محبت اتا فرما دے سچی غلامی ادا فرما دے اور آپ کے خالص اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمت اقول قولی هذا وستغفر اللہ علیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین